امیر المومنین امام المتقیان حضرت علی علیہ السلام کے خطبات نہج البلاغہ آپ کے لیے پیش کیے جا رہے ہیں امیر المومنین علیہ السلام نحج البلاغہ کے خطبہ نمبر ایک سو ستانوے میں ارشاد فرماتے ہیں حضرت علیہ السلام اپنے اصحاب کو یہ نصیحت فرمایا کرتے تھے آپ فرماتے ہیں نماز کی پابندی اور اس کی نگہداشت کرو اور اسے زیادہ سے زیادہ بجا لاؤ اور اس کے ذریعے سے اللہ کا تقرب چاہو کیونکہ نماز مسلمانوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ واجب کی گئی ہے کیا قرآن میں دوزخیوں کے جواب کو تم نے نہیں سنا کہ جب ان سے پوچھا جائے گا کہ کون سی چیز تمہیں دوزخ کی طرف کھینچ لائی ہے تو وہ کہیں گے کہ ہم نمازی نہ تھے بلا شبہ نماز گناہوں کو جھاڑ کر اس طرح الگ کر دیتی ہے جس طرح درخت سے پتے جھڑتے ہیں اور انہیں اس طرح طرح الگ کرتی ہے جس چوپاؤں کی گردنوں سے پھندے کھول کر انہیں رہا کیا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو اس گرم چشمے سے تشبیح دی ہے جو کسی شخص کے گھر کے دروازے پر ہو اور وہ اس میں دن رات پانچ مرتبہ غسل کرے تو کیا امید کی جا سکتی ہے کہ اس کے جسم پر کوئی میل رہ جائے گا نماز کا حق تو وہی مردان با خدا پہچانتے ہیں کہ جنہیں متائے دنیا کی سجدھج دھج اور مال و اولاد کا سرور دیدا دل اس سے غفلت میں نہیں ڈالتا چنانچہ اللہ سبانہ کا ارشاد ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں خدا کے ذکر اور نماز پڑھنے اور زکوۃ دینے سے نہ تجارت غافل کرتی ہے نہ خرید و فروخت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باوجود یہ کہ انہیں جنت کی نوید دی جا چکی تھی بکثرت نماز پڑھنے سے اپنے کو زحمت و تاب میں ڈالتے تھے چنانچہ انہیں اللہ کا ارشاد تھا کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس کی پابندی کرو چنانچہ حضرت اپنے گھر والوں کو خصوصیت کے ساتھ نماز کی تاکید بھی فرماتے تھے اور خود بھی اس کی کثرت و بجا آوری میں زحمت و مشقت برداشت کرتے تھے پھر مسلمانوں کے لیے نماز کے ساتھ زکات کو بھی تقرب خدا کا ذریعہ قرار دے دیا گیا ہے تو جو شخص اسے اور رغبت ادا کرے گا اس کے لیے یہ گناہوں کا کفارہ اور دو سے آڑ اور بچاؤ ہے دیکھو ادا کرنے کے بعد کوئی شخص اس کا خیال تک دل میں نہ لائے اور نہ اس پر زیادہ ہائے وائے مچائے کیونکہ جو شخص دلی لگن کے بغیر زکات دے کر اس سے بہتر چیز کے لیے چشمے براہ رہتا ہے وہ سنت سے بے خبر عجر کے اعتبار سے نقصان اٹھانے والا غلط کار اور دائمی پریشانی و ندامت میں گرفتار ہے پھر امانت کا ادا کرنا ہے جو اپنے کو امانت کا اہل نہ بنا سکے وہ ناکام و نامراد ہے اس امانت کو مضبوط آسمانوں پھیلی ہوئی زمینوں اور لمبے چوڑے گڑے ہوئے پہاڑوں پر پیش کیا گیا بھلا ان سے تو بڑھ کر کوئی چیز لمبی چوڑی اونچی اور بڑی نہیں ہے تو اگر کوئی چیز لمبائی چوڑائی یا قوت یا غلبے کے بلبوتے پر سرتابی کر سکتی ہوتی تو یہ سرتابی کر سکتے تھے لیکن یہ تو اس کے عقاب و اتاب سے ڈر گئے اور اس چیز کو جان گئے جسے ان سے کمزور تر مخلوق انسان نہ جان سکا بلا شبہ انسان بڑا ناانصاف انصاف اور بڑا جاہل ہے امیر الم امام المتقیان امام اول حضرت علی علیہ السلام نہ بلاغا کے اس خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں یہ بندگان خدا رات کے پردوں اور دن کے اجالوں میں جو گناہ کرتے ہیں وہ اللہ سے ڈھکے چھپے ہوئے نہیں وہ تو ہر چھوٹی سی چھوٹی چیز سے آگاہ اور ہر شہ پر اس کا علم محیط ہے تمہارے ہی آزا اس کے سامنے گواہ بن کر پیش ہوں گے اور تمہارے ہی ہاتھ پاؤں اس کے لاؤ لشکر ہیں اور تمہارے ہی قلب و ضمیر اس کے جاسوس ہیں اور تمہاری تنہائیوں کے عشرت کدے اس کی نظروں کے سامنے ہیں